نمبر ایک سو دو اروز بل شی بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا مَا تدل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما اللہ تبارک و تعالی نے ایک نمبر 101 میں یہودیوں کے تراد شریف کو پیٹھ کرنے کا جو مسئلہ بیان فرمایا کہ وہ تورات کو پیٹھ کیا ہوئے تھے قرآن تورات کو پشت کر چکے تھے مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کے احکامات کو ترک کر چکے تھے آج کس ایک آیا مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی مسئلے کی مزید وضاحت کی کہ انہوں نے تورات کو پیٹھ کیسے کی تھی ترات کو پیٹھ کیسے کی تھی اللہ اکبر وہ یہ کہ یہ ذہن میرے ہے یہودی حضرت سلیما سلمان علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے یہودی سلمان علیہ السلام کو نہیں, نہیں, نہیں مانا ان کا کلمہ بھی نہیں پڑھا اور نوزب اللہ انضل ہے یہودی جو تھے یہ جادوگر تھے یہ جادو کرتے تھے جادو سکھاتے تھے آگے منتقل کرتے تھے تو یہ یہودیوں کا بڑا پرانا مشغلہ ہے جادو کرنا جادو سیکھنا اور لوگوں کے درمیان لڑائیاں ڈال دینا میاں بیوی بی کے درمیان لڑائی ڈال دینا اس طرح کی حرکتیں ہیں یہ ان کا پرانا مشغلہ ہے تو ان یہودیوں نے نعوذ نوز بلّہ کے اپنے پیشے کو جادو کو مقدس ثابت کرنے کے لیے عظیم علم ثابت کرنے کے لیے یہ مشہور کر دیا ان خبیصوں نے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ سادام کرتے تھے یہ جادو سلیمان علیہ سعد السلام کیا کرتے تھے اور سلیمان علیہ صاحب السلام نے جو ہوا پر ہر چیز پر انسانوں پر جنوں پر پرندوں پر ہر چیز پر جو حکومت کی ہوئی جی تھی وہ اسی علم کے زور پر تھی نوزال یعنی کہ وہ اللہ تبارک وطالعہ کی عطا طا کرتا نہیں تھی وہ صرف اور صرف انہوں نے جادو کے ذریعے انہوں نے حاصل کی ہوئی تھی حکومت تو اس طرح کر کے یہ اپنے غلط کام کو مقدس کرنے کے لیے لوگوں کی نگاہ میں ان کی عظمت بڑھانے کے لیے اسے شاندار ثابت کرنے کے لیے وہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ صدل کا نام لیا کرتے تھے جی میں اس کی چھوٹی سی مثالہ کو دے دوں آپ کسی کے پاس چلے جائیں نا کپڑے والے کے پاس تو وہ آپ کو کہے گا جی یہ آپ وہ دیکھ لے گا آپ کا ہو یہ کس ٹائپ کا بنا ہے مذہبی ہوگا تو فوراً کہے گا جی یہ آپ کو پتہ نہیں آپ کس دکان پہ آ ہیں مولانا خاطن حسین رشی میری دکان سے کپڑے لیے کرتے تھے آپ کو مذہبی دیکھے گا نا ہاں ان کو دیکھ لیا یہ جناب صرف سیفی سے تعلق رکھتے ہیں تو کہے گا آپ کو تو پتہ ہی نہیں آپ کے بڑے حضرت صاحب جو ہیں وہ یہیں سے کپڑے کہاں سے کپڑے لیتے تھے ہماری دکان سے کپڑے جاتا تھا ان کے خادم یہیں سے کپڑے لے جاتے تھے اچھا کسی بندے کو دیکھے گا وہ لوچے کا پتہ ہے اسے کہے گا کہ جی فلانا اداکار جو ہے فلانا ایکٹر میراسی اس کے کپڑے یہیں سے جاتے ہیں ہم جاتے ہیں نا گھر راستے میں ایک بورے والا شہر آتا ہے بورے والا شہر کے اندر ایک دکان ہے بیوٹی پارلر کی نا اس کے اوپر لکھا ہوا کوئی کرکٹر ہے پاکستان کا وہ برے کا ہے نام مجھے معلوم نہیں اس کا نام بھارا لکھا ہوا ہے وہاں وہاں نام لکھا ہوا کہتا ہے جی اس نے بھی اپنی شادی پہ تیاری یہیں سے کروائی تھی یعنی ایک مقدس جگہ ہے یعنی جتنے بھی سارے وہ کھلاڑی ملاڑی ہوں گے یا کھیل کے ساتھ محبت رکھنے والے ہوں گے اس کے جانے والوں ہوں گے کیا بات ہے وہ یہاں سے تیار ہوا تو ہمیں بھی وہی جانا چاہیے بھائی ہوتا نہیں ہوتا جیسے یہاں آپ کے یہاں کپڑے بیچنے والے اور کوئی بھی برانڈ ہوتا ہے کوئی بھی چیز ہوتی ہے بیچنے کے لیے ٹی وی پہ مشہوریاں آتی ہیں وہ کسی بڑے کمینے کو بلاتے ہیں ہے یا نہیں بڑا لچک کا پتہ ہوگا اسے کہیں گے یار تو ایڈ کر لوگ کہیں گے یار اتنا بڑا کمینہ ہو کے یہ استعمال کر رہا ہے تو ہمیں بھی تو کرنا چاہیے بھائی لوگ کیونکہ ایک, ایک مرض کا شکار جو ہو چکے ہیں تو نوزب اللہ انزارے کے ان یہودیوں ضلیلوں نے اپنے کام کو مقدس ثابت کرنے کے لیے الزام لگا دیا فلمان اسلام کا جو علیہ السلام کا پیشہ بھی یہی تھا اسی وجہ سے ان نے جادو کو اور موجود کو ایک ہی پیش کر دیا جادو کو موجود کو ایک بنا دیا جادو کو کرامت کو ایک بنا دیا اچھا اب اللہ تبارک و تعالی نے جادو میں اور معدے میں جادو میں اور کرامت میں فرق سکھانے کے لیے کچھ اصول نازل فرمائے کیا کیا, کیا؟, کیا؟ اصول نازل کچھ اصول نازل فرمائے یہ ایک اصول ہے قاعدہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان شریف بھی ہے آپ فرماتے ہیں کہ ارفت شردا لال شر بلاکن تبکی میں شر کو پہچانا ہے اس لیے نہیں پہچانا میں نے کہ شر میں مبتلا ہو جاؤں شر کو میں نے پہچانا ہے سیکھا میں نے شر کیا ہوتا ہے اس لیے نہیں پہچانا کہ شر کو اپناؤں میں اس پر عمل کروں عمل کرنے کے لیے شر نہیں سیکھا بلکہ بچنے کے لیے سیکھا ہے اس کے لیے سیکھا ہے شر سے بچنے کے لیے سیکھا ہے اسی طرح کر کے آج جتنی بھی چیزیں ہیں گناہ والی ان کے بارے میں بتایا جاتا نہیں بتایا جاتا وہ اس لیے نہیں بتایا جاتا کہ مبتلا ہو جائے بندہ اس میں اس لیے بتایا جاتا ہے کہ بچے تاکہ جس طرح باپ جو ہے اپنے چھوٹے بیٹے کو بٹھا کے سمجھاتا ہے بچے یہ, یہ یہ یہ باتیں غلط ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ باپ جو ہے وہ بیٹے کو دعوت دے رہا ہے کہ تم ان کاموں میں مبتلا ہو جاؤ لا, لا, لا. وہ مبت ہونے کے لیے اس پر عمل کرنے کے لیے نہیں بتاتا بلکہ ان سے بچنے کے لیے بتاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ فرماتے ہیں, ماتے ہیں کہ جو بندہ شر کو پہچانتا نہیں ہے نا وہ شر میں مبتلا ہو جاتا ہے جیسے آپ دیکھیں زنا جو ہے اس کی تعریف ہے مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ زنا کیا چیز ہوتی ہے اور جتنی بھی برائیاں ہیں ان کا بیان کیا گیا ہے آکر سامنے بیان فرمایا ہے بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ امت مبتلا ہو جائے اس میں بلکہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امت بچنے کے راستے اختیار کرے بچنے کے طریق پر آ جائے اب اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے بھیجے دو فرشتے ایک کا نام ہاروت اور ایک کا نام ناروت یہ دو فرشتے بابل شہر کے اندر بابل شہر کے اندر اس شہر میں میں گیا ہوں اس شہر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دو فرشتے بھیجے تاکہ وہ آ کر اب یہاں پر دو قول ہیں میں پہلے پہلے قول قول قول کی کی کرتا ہوں اس کے بعد دوسرے کی بزاعت کروں گا پہلا جو ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ جادو سکھا رہے تھے کیوں سکھا رہے تھے فرشتوں کو رب تبارک و تعالی نے جادو کے اصول کی تعلیم دی کس کی تعلیم دی جادو کے اصول کی تعلیم دی تاکہ یہ فرشتے جو ہیں یہ آ کر کے کیونکہ جادو اس وقت عام تھا ہر بندہ کفر اور شرک میں مبتلا تھا خبیص روحوں کو قابو کر کے جنوں کو قابو کر کے ان سے جناب کام نکلواتے تھے اور نوز کافر جن جن سے مدد مانگنا جو ہے یہ تو بندے کو کافر کر دیتا ہے یہاں جن نے موکلات قابو کیے ہوئے ہیں کئی بندے مجھ سے پوچھتے تھے آپ نے موکلات رکھے ہوئے ہیں میں نے کہا میری بات ہمارے شکیلگ نہیں مانتے جنہوں نے کیا ماننی ہے بھائی کہ نہیں میں نے کہا بھائی یہ رکھنا جائز نہیں ہے آپ کن کاموں میں پڑے ہوئے ہیں ایسے موقعات پھوکے چھو فاں کر کے جناب جس طرح کرتے ہیں دم بخولا پتنی کیا پڑھتے ہیں اس طرح کی چیزیں پڑھ کے لوگوں کو جناب متاثر کرتے ہیں تو اس وقت نوز بلزال کا یہ جادو اتنا زور پکڑ چکا تھا کہ جادو کے جادو میں اور نبی کے معذے میں لوگوں کے لیے فرق کرنا مشکل ہو گیا تھا لوگوں کے لیے فرق کرنا مشکل ہو گیا تھا جیسے آج کے دور کے اندر رفتار کا ایک ولی ہے چار شبد دکھانے والا دم پھوکا مار کے جناب ایک دم بندہ کھڑا ہو جائے اے? تو بندے کسی طرف جا رہے ہیں بتائیں اسی شب درف جا رہے ہیں جادوگر کی طرف جا رہے ہیں اسے بلی ماننا رب کا کہ وہ ولی نہیں ہے وہ تو عامل ہے وہ جادوگر ہے اسے رفتار کو تعالیٰ کے برگوزیدہ مان کے آج اسی کو پیر کہہ رہے ہیں کیوں کہہ رہے ہیں بتائیں آپ نے دیکھیں نا ہر چوڑے جادوگر کو بھی پیر کہتے ہیں میرے اپنے گاؤں کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں تخبے والے پرہیزگار نمازی ان میں سے کسی کو کوئی پیر نہیں کہتا جادوگر ہے اسے سارے پیر کہتے ہیں فلاحا پیر جی فلونا پیر جی جادو کرتے ہیں سیدھا سیدھا سب کو فتح یہ جادوگر ہے اس کے باوجود انہیں پیر کہا جاتا ہے لوگوں کو جا کے نظر ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس یہ حکم فرمایا دو فرشتوں کو کہ تم جا کر لوگوں کو جادو کی تعلیم دو جادو کے اصول کی تعلیم دو تاکہ لوگ جو ہیں جادو کے اصول سیکھیں سیکھ کر کے انہیں پتہ چلے بھی جادو یہ ہوتا ہے اور اب تبارک و تعالیٰ کے نبی کے ہاتھ سے موضوع ظاہر ہو جائے تو وہ یہ ہوتا ہے دونوں میں فرق ہوتا ہے جادو نقد لوگوں نے جو مشہور کر رکھا ہے یہ بھی عملیات والے ذلیل جو ہے انہیں مشہور کر رکھا ہے کہ وہ فرشتے جادو کرتے تھے اس لیے کرتے تھے مقدس علم تھا تو کرتے تھے مج... نہیں نہیں اس لیے نہیں کرتے تھے وہ صرف اس لیے سکھاتے تھے وہ بھی اصول سکھاتے تھے اصول سکھاتے, سکھاتے تھے تاکہ لوگوں کو موجے میں کرامت میں اور جادو میں فرق ہو سکے شوب دے بازی میں اور ربت بارک و تعالی کی قدرت کے اظہار میں فرق ہو سکے اس لیے ربت بارک و تارہ کے فیصلے سکھاتے تھے اب میں آپ کو یہاں پر کچھ مثالیں دیتا ہوں آپ نے سنا ہوگا کچھ کتابیں ملتی ہیں ہماری کفریہ کلمات کے بارے میں حضرت قاضی پانی پتی اللہ کی کتاب ہے بہت زبردست کتاب ہے اور اس طرح کر کے اور بھی ہمارے بزرگوں نے کلیمات کفر پر کتابیں لکھی ہیں یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ پڑھ کے کافی ہو جائے وہ کتاب میں لکھا ہوا یہ مبتلا ہو جاؤ لکھا تم بچو تاکہ تم اس سے بچو اس کو بچو اس شخص سے بچو اس حرام کام سے بچو اور کفری کلم سے بچو تاکہ تمہارا ایمان بچے اب کوئی بندہ کلما کے کفری کو پڑھ کے باہر جا کے لوگوں کو کہے جی میں یہ کلمات سارے میرا نام لے میں تو مفتی صاحب سے پڑھ کے آیا ہوں بتائیں بھائی میرا قصور ہے اب باپ جو سکھائے بیٹے کو بیٹا زنا کی طرف نہیں جانا اور زنا ایسے ایسے اس اس عمل کو کہتے ہیں باہر جا کے لڑکا شروع کر دے کہ جی یہ تو فن ہم نے اپنے بجی سے سیکھا ہے بتائیں وہ پاگل ہے کہ نہیں اب پاگل قصور تو نہیں ہے ی طرح کر کے میرا بھی قصور نہیں میں نے تو اسے صرف سکھایا ہے بچنے کے لیے تاکہ لوگوں کو بھی بچائے نہ یہ کہ وہ خود مبتلا ہو جائے اور لوگوں کو بھی اس میں پھنساتا رہے اسی طرح کر کے قدیم فلسفہ پرانا فلسفہ جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے مدارس میں اس, کے اس میں جو یہ فلسفے لوگ ہیں ان کے کفیہ جو عقیدے ہیں نا وہ بیان کیے جاتے ہیں وہ اس لیے نہیں بیان کیے جاتے کہ لوگ اس میں مبتلا ہو جائیں نہیں اس لیے نہیں وہ بیان کیے جاتے لوگوں بچوں کو سکھائے جاتے کہ بچے وہ کرنے لگے وہ اس لیے بیان کیا جاتے کہ بچے پڑھیں اور ان کی تردید کر سکیں ان کی تردید کر سکیں یہاں پہ ایک شبہ موجودہ دور کے لوگوں میں واقع ہوا ہے لبرل سیکولر میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم انگریزی تعلیم اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ کافروں کو تبلیغ کر سکیں کافروں کو مسلمان کر سکیں انگریزوں کو مسلمان کر سکیں میں نے کہا وہ تو بھائی مسلمان تب ہوں گے جب آپ ان کے اصول پڑھیں گے آپ جب انگریزوں کے اصول پڑھیں گے کن کن اصولوں کی بنیاد پر وہ اسلام پر حملہ آور ہوتے ہیں وہ تو آپ پڑھتے نہیں کہ پڑھاتے ہیں کسی سکول میں پڑھاتے ہیں وہ تو پڑھاتے نہیں تو پھر بچوں کو کیسے تم خود نہیں بچ سکتے کسی کو کیا بچاؤ گے بھائی اسی طرح کر کے مرزائیت جو ہے کو بندہ آئے گی مجھے مرزائیوں کی کتابیں پڑھا دیں کسی عالم کے پاس مسلمان کے پاس تو اب وہ اس نیت سے پڑھائیں گے نا بھائی یہ یہ اصول ہیں ان کے مرزائیوں کے اور ان ان وجوہات کی بنا پر اسلام پر اعتراض کرتے ہیں تو ہم انہیں یہ جواب دیتے ہیں ہمارے ان پر یہ اعتراض ہیں اگر وہ یہ جواب دیں تو ہمارا پھر ان پر یہ اعتراض ہے اس کا جواب نہیں ہے ان کے پاس اگر کوئی یہ سارا کچھ سیکھ کے باہر جا کر مرزایوں والی بولی بولنے لگے اور اسلام پر اعتراض کرنے لگے اسلام پر چڑھ دوڑے تو آپ بتائیں اس میں سکھانے والے کا قصور ہے کوئی قصور نہیں سکھانے والے کا قصور نہیں ہے اس میں خود اسی کے اندر کا خفش جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے اس کے اندر کا کبینہ پن ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ کتا اسلام پر اعتراض کرنے لگا اب آپ دیکھیں رب تبارک نے جو فرشتے بھیجے تھے وہ فرشتے آئے ہی اس لیے تھے تاکہ لوگوں کو جادو کے اصول سکھا دیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ جادو میں اور موجود میں فرق کر سکیں اور مزے کے بعد دیکھیں فرشتے جسے سکھاتے تھے نا ساتھ یہ بھی کہتے تھے انما نہنو فتنہ یہ ذہن میں رہے ہم ایک آزمائش بن کے آئے ہم ازمائش بن کیا ہے ہم فتنہ ہیں فلا تکفر خبردار نہ نہ نہ کرنا تو کافر بن جانا یہ نہ ہو کہ اس پہ عمل شروع کر دے ہم سکھا رہے ہیں عمل کے لیے نہیں ہم سکھا رہے ہیں تمہیں تاکہ تم فرق کر سکو حق اور باطل کی پہچان تمہیں آ جائے حق اور باطل میں تمیز تمہیں آ جائے ہم اس لیے سکھا رہے ہیں یہ فرض نے واضح طور پہ بتا دیا تھا نہیں سمجھ آیا مسئلہ ایک جو ہے نا اس کی تفسیر کہ فرشتے جو ہیں وہ کیوں آئے جادو کیوں سکھاتے تھے یہ مکمل ہوئی ایک تفسیر اس کی اب دوسری دیکھیں دوسری دیکھیں تفسیر یہ ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ آئے تھے ایک جادو وہ ہے جس میں کلمات کو کلمات فدنبادا جیسے تعویز گنڈا ہوتا ہے ہمارے ہاں دو علموں کی آپس میں شروع دن سے ایک ونڈ کی گئی ہے کو کہتے ہیں جی یہ نوری علم ہے اور یہ کا کہتے کہتے. فلانا کالا کرتا ہے فلانا نوری کرتا ہے کالے بہت بڑا مولوی بھی, بھی, بھی ہے پیر بھی ہے حکیم بھی ہے <تصفح> وہ اکثر مجھ سے, مجھ سے, مجھ سے یہ کالے والا میں تنگ آ گیا میں نے کہا یار تیری مہربانی اور <تصفح> میں نوری والوں کے پاس نہیں جا رہا تو کالے کے پاس بھیج رہا ہے کالے کا مجھ سے ایڈریس پوچھتا مجھ سے پوچھتے تو میں کئی بار اسے جواب دے چکا آپ کو پانچ سات سال سے مجھے نا تقریباً سال میں دو تین بارے پڑا جادوگر مطلب یہی سمجھتا ہے مجھ سے جادوگر کا پتا پوچھ رہا کیا ہے میں میرے کو تعلق بھائی میں ان کے پاس آتے جاتا رہتا ہوں پھر جا کے میں نے کسی بچے کو کہا کہ اس کا نمبر بند کر دو فون آئے مجھے تو تب جا کے اس کا فون آنا بند ہوا تو مجھے سکون آنا شروع ہوا یہ تو حال ہے ان کا پوچھ بھی رہے ہیں تو کس سے پوچھ رہے ہیں ہم تو رات دن ان زلیوں کے خلاف بولتے ہیں اور ہم خود ہی کسی کو راہ بتائیں گے یہ راہ جاتا ہے ان کی طرف پھر کبھی ان کی حد نہیں ہوگی دوسرا کال جو ہے نا وہ, وہ یہ ہے جیسے یہاں پر تقسیم کی گئی ہے نوری علم اور کالا علم وہ سارے جادو سکھا رہے تھے اللہ تبارک و تعالی نے فشتوں کو بھیجا کہ تم جا کر کے انہیں صحیح جو علم ہے نا یعنی اللہ تبارک و تعالی کہ یہ نام پڑھنے سے کیا ہوتا ہے یہ نام پڑھنے سے کیا ہوتا ہے یہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے وہ تم سکھاؤ ان کو جا کے دوسری تفصیل صاحب وارکہ کی یہ ہے کہ صحیح جو علم ہے نا وہ جا کے ان کو سکھاؤ سکھاؤ آج لوگوں کا ذہن بن چکا ہے کہ کالے کا توڑ کالا ہی کر سکتا ہے نوری نہیں کر سکتا, سکتا. کالے کا توڑ کالا ہی کر سکتا ہے نور ہی نہیں کر سکتا مطلب کیا ہے اس کا کہتے ہیں کہ کفر اور شرک والی جو تعلیم ہے نا وہ زیادہ طاقت والی ہے رب تعلی کے نام سے بھی بتائیں کتنے بڑے پاگل ہیں کتنے بڑے احمد ہے یہ لوگ انہیں یہ تک سمجھ نہیں ہے نہیں جی کالے سے جو کام ہوتا ہے نا وہ نوری سے نہیں ہوتا بھائی انسان کا بچہ بن تو سیکھ نوری انسان کا بچہ بن کے پڑھ پھر دیو تجھے نظر آتا ہی نہیں آتا ایسے آمک ہیں. شریف ہے. ڈس لیا ہے آخری سانس لے لیا مرنے والا ہے اگر آپ مہربانی کرے آپ میں کوئی دم پھوکے والا ہو تو بتائیں سیاح جی کہتے مجھے لے چلو وہ جب گئے وہاں جا کے دم کیا انہوں نے کہا میں بکریاں لوں گا مفت دم نہیں ہوگا ہاں انہوں نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے دم کیا بندہ اسی وقت ٹھیک ہو گیا دم کیا بندہ ٹھیک ہو گیا تو بکریاں لے کے چلے آئے مدینہ شیب پوچھ رہے ہیں حضور سے یا رسول اللہ ہم نے بکریاں لی تھی تو وہ بکریاں جو ہیں وہ حلال ہیں ہمارے لیے عکل صاحب نے پڑھا تم نے کیا تھا کیا نا حضور صورفات ہے پڑھی تھی سبحان کیا پڑھا, پڑھا تھا صورفات ہے پڑھی تھی عکل صحم نے بمایا کہ ہاں بکریاں تمہارے لیے حلال ہیں اور بکری میں میرا بھی حصہ ہے لوگ فاتح تو حضور نے سکھائی تھی نا جیسے ثابت کیا ہوا شگیر کی کمائی میں استاد کا بھی حصہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہاں یہ شگیر کی کمائی میں استاد کا بھی حصہ ہوتا ہے بہرحال جی حضرت سیدنا یہاں کدا سیکھ کے تو صحیح نا بابا فرید رہے اللہ آپ ایک جگہ جا رہے ہیں مدرسے میں بچوں سے فریجر وہ لے کے بیٹھے ہیں پانی اس سے روٹی کھا رہے ہیں پانی کے ساتھ روٹی کھاتے تھے پانی بھی ہو کے کھا لیتے روٹی بیٹھے لے کے تو آپ نے کیا کر رہے ہو روٹی کھانے لگے کس چیز سے پانی سے اب اللہ ادھر وہ لے کے آئے آپ نے سورہ فاتح پڑھی پھونک ماری دال بن گئی دال کے ساتھ روٹی کھائی لڑکے کچھ سن رہے نے کہا یار نسخہ آسان ہے ہم روز پانی کے ساتھ کھاتے ہیں گے دال تیار کریں گے کھا جائیں گے دوسرے دن پڑھ پڑھ فاتحہ خانی چلیس میں تک پہنچ گئے کچھ بھی نہیں ہوا اب آئے بابے کے پاس سونے کہا بابا کیا کیا تھا تو نے فاتحہ پڑھی ایک بار دال بن گئی ہم نے تو کئی بار پڑھی ہے پانی کا پانی آپ نے با یار وہ تو ٹھیک ہے زبان بھی تو فریدواری لاؤ نا پہلے زبان بھی تو فریدواری لاؤ فرید لیے تو زبان کو پاک کیا ہوا ہے ہر طرح کی علائش سے ہر طرح کی جناب بیہودہ باتوں سے ہر چیز جی سے بچا کر کے صرف رب کو یاد کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ اثر پیدا کیا ہے تو اس لیے تو بندہ پیدا کرے اپنے اندر ان پیدا ہو جائے رہا بارے کو بتا رہا ذکر کے ساتھ اور یہ چیزیں سارے اس کے اندر پیدا ہو جائے تو اسرات پیدا ہوتے ہیں ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے اگر شیطان کا نام لینے سے لوگ جو ہیں وہ روٹی کھا رہے ہیں تو کیا کرے رحمان کا نام لینے نا والا بندہ اللہ تعالیٰ اس کی زبان سب نہیں پیدا کرے گا بس ہم جو ہیں نا پرہیز نہیں کرتے ساتھ غلط کام بھی کرتے رہتے ہیں چیلے بھی کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام بھی لیتے رہتے ہیں ساتھ غلط کام بھی کرتے رہتے ہیں بزرگ سوفی بزرگ تھے جو بھی دعا کروں قبول ہو جائے اپنے منہ کی حفاظت کہا وہ بھی حلال ہو جو جائے وہ بھی حلال جو بھی کھائے گا دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا کتنی بڑی بات آسان نسخہ ہے میں جو منہ میں جائے وہ حلال ہو جو باہر آئے وہ بھی حلال لو بس جو بھی دعا مانگا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا تو بتائیں جو بھی دعا کرے گا قبول ہوگی نہیں ہوگی پھر اب یہ آئے گی اس مسئلے کی طرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا کہ تم جا کر کے ان کو صحیح جو علم ہے نا میری ذات سے مرد لینے والا وہ والا سکھاؤ انہیں تو فرشتوں نے آ کے وہ سکھایا تو اس سے لوگوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روحانیت ملنے لگی کہ وہ لوگ جو ہیں وہ روحانیت کی طرف آئے مارتی تو چھوڑیں جس کام میں مبتلا ہے اس کو ترک کر دیں اب ہوا کیا یہودی جو ہے یہ بابل شہر میں گئے شہر میں گئے وہاں جا کر انہوں نے ان سے یہ والا فن سیکھا یہ فن سیکھ کر کے آئے اور آ لوگوں میں پڑ گئے لوگوں کو جادو سکھانے لگے رات دن یہی حرکتیں کرنے لگے اور ایسی زلیل اور گٹی حرکتیں کی اللہ تبارک وطار نے ان کی جو حرکت بیان کی ہے نا یہاں یہ سایہ مبارک کے اندر وہ بڑی عجیب ہے ایک حرکت بیان کی حالانکہ بہت بڑے کام کرتے تھے لیکن بیان ایک کی ہے کیا میاں بیوی میں لڑائی کروا دیتے ہیں ہیں میاں بیوی میں لڑائی دیتے یہ ان کا محبوب مشغلہ تھا یہودیوں کا آج بھی آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو جا کے میاں بیوی کو لڑوانے کے لیے لیتے ہیں کہ نہیں میاں بیوی کو لڑانے کے لیے تعبیر لیتے ہیں آج نوز منظال جس طرح انہوں نے وہ بھی خوبصورت کا حل اور جناب لوگوں کو پورے قرآن کو پورے قرآن کو ہی تعویز توڑنے کی کتاب بنا دی جس طرح انگریزی خواہ طبقہ کتاب بنا دیا انہوں نے تعویذ توڑنے کی کتاب بنا دی پورے قرآن کو یہ تعویذ کی کتاب ہے کو آگے پڑھائیے اس کو, کو پڑھائیے اس, اس کو عمل کریں یہ اس کو عمل کریں یہ قرآن کو قرآن پڑھتے ہیں بتائیں جہاں جگہ جگہ یہ لوگ بیٹھے ہوں وہ لوگ یہ حرکتیں کر کے بھی کہیں قرآن کو پیٹ بھی کرنی چاہیے اور تم کس پیٹ کی بات کرتے ہوئے ابھی شرم بتاؤ بھی تو صحیح رب کے قرآن کے ساتھ یہ حال کے تم نے قرآن غلط پڑھ رہے الٹا پڑھ رہے قرآن الٹا پڑھ کے الٹی پھیلتی ہے جناب لوگوں کو بیٹا گھر کر دیتے ہیں لوگوں کو ماں تک دیتے ہیں لوگ مر جاتے ہیں جادو کے ذریعے اچھا بلا چلتا پھیلتا بندہ مریض ہو جاتا ہے چار بھائی پہ آ پڑتا ہے ایک بندے کو میں نے خود دیکھا جادو کے ذریعے اس بندے کے پیٹ میں تکلیف ہوتی تھی بندے کے پیٹ میں تکلیف ہوتی تھی آپریشن کروایا گیا اتنی سوئیاں اس کے پیٹ میں سے نکلتی اتنی ساری سوئیاں چوئیاں اس کے پیٹ سے جا جادو کے ذریعے داخل کی تھی تھی یہ اس میں اختلاف ہے کہ آیا کہ جادو کے ذریعے صرف آنکھ کی بندش ہوتی ہے یا پھر واقعی حقیقت اور ماہر بدل جاتی ہے حضرت الاحبار رضی اللہ اخبار تعلیم پہلے یہودی تھے بعد میں مسلمان ہوئے کلمہ پڑھا رسول اللہ علیہ کی غلامی میں آ گیا آپ فرماتے ہیں آق سام کی تلقین کرتا دعا اعوذ باللہ الشیطان الرجیم اس کے آگے اور بھی الفاظ ہیں میں لکھ دوں گا یہاں اس کے آگے اور بھی الفاظ ہیں فرماتے ہیں اگر میں یہ نہ پڑھتا تو یہودی میرے اوپر اتنا جادو کر رہے ہیں کہ مجھے کدھے بنا دیتے مجھے کدھے بنا, بنا دیتے اتنا جادو کر رہے ہیں مجھے رات دن کہتے ہیں حضور کی دیوئی دعا میں پڑھ رہا ہوں اللہ تبارک جادو سے محفوظ رکھا ہوا اب اسے کیا ثابت دعا اس جادو سے نور والا علم طاقتور ہے کسی کو سمجھا تو ہے اس کا مطلب جو بندہ یہ کہتا ہے نہیں جی اس کی کاٹ یہ نہیں بندہ خود ایمان سے پارے یا کا پھر ہے بھائی مطلب اس کا یہ ہے کے کہنے کا رب تعالیٰ کا جو نام ہے نا اس میں طاقت نہیں ہے شیطان کے نام میں طاقت ہے شرط میں طاقت ہے تو میں طاقت نہیں ہے عجیب لوگوں نے ترما ہی کر کر ہی کرتے ہیں ساتھ ساتھ جو باتیں کرتا جاؤں گا. اللہ تبارک بتا رہے شاہ فرمایا سلحمان فرمایا کیا اور انہوں نے یہودیوں نے اس کی پیر کی جو سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں شیطان پڑھا کرتے تھے یہاں شیطان سے مراد جن بھی ہیں اور یہودی اور شیطان انسان بھی مراد ہے دونوں مراد ہیں اس اہم مبارکہ نے رب تبارک تعالیٰ نے عمل کرنے والے جادوگروں کو شیطان فرمایا کیا فرمایا شیطان فرمایا نہ وہ شیخ ہو سکتے نہ وہ پیر نہ وہ پیر ہے نہ وہ شیخ رب تعالیٰ کا قرآن نے شیطان فرما رہا ہے کیا فرما رہا ہے شیطان فرما رہا ہے حضرت سیدنا خواہ سلیمان توسیع رحم اللہ آپ تشریف فرما ہیں آپ کی خانقاہ میں ایک عمل کرنے والا عامل آ گیا رات دن تاویل لکھتا تھا اور میں اس شیطان کو نکالو اس شیطان کو نکالو فرمایا کہ اس ذلیل کی وجہ سے رب بارے و بتا کی رحمت ہم پہ برس چھوڑ دے گی اس ذلیل کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے بتائیں بھائی کہیں لوگ اللہ والے بیٹھے ہو رب کا ولی بیٹھا ہو وہاں ایک جادوگر ام جادو کہا. جا کہاں رحمت آئے گی بتائیں اور یہ جو لوگ ہیں نا نوزال غیر اللہ کے نام کی نظر و نیال چنوں کے لیے بکرا چاہیے چنوں کے لیے بکرا چاہیے ایسی نظر و نیال بھی شرک ہے کیا ہے یہ شرک شرک ہے جن یہ کھائیں گے کٹا کھائیں گے پورا کٹا کھا گئے کٹا, کٹا کھا جائیں گے پوری فلوانی شاہ کھا جائیں گے پوری فروغ شاہ کھا جائیں گے اتنی یہ سلمانی چراغ یہ جھوٹ ہے سارا کیا سلمان علیہ شام یہی کام کرتے تھے چراغ کس کے پاس چلے جائیں وہ جناب سیاہی ڈالے گا جناب ہاتھ پر یا جناب پیالے میں یا انگوٹھے پر لگا دے گا دیکھو یہاں کہو سلمان علیہ السلام کو جلدی جلدی آ جائیں اور رب کے پاک پیغمبر ہے کیا پکڑا تم رب تار کے پاک پیغمبر اس بیٹھے ہوئے ہیں تیرے پوری کرنے کے لیے عجیب لوگ ہیں اور پھر رقت بارے کہ نبی کی طرف بات منسوخ کر دینا اتنا بڑا جھوٹ یار لوگ ہمارے اتنے بدھو بن چکے کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہم کس طرف جا رہے ہیں سمجھ پڑ رہا مسئلہ تو خدا کے لیے بھی کسی کے ہاں چوری ہو جائے اس طرح کر کے کچھ بھی ہو جائے تو ان کے پاس نہ جائیں پہلے مال جاتا ہے ان کے پاس جا کر ان کی بات مان گئی ایمان بھی گیا دونوں گئی دونوں رسو دو ایمان بھی گیا اور مال بھی گیا دونوں گئے مال چوری ہوا تھا پانچ ہزار ہاں پانچ ادھر دے دیا ایمان بھی گیا ساتھ پانچ بھی گیا یہ تو حال ہے ہمارا اب دیکھیں جی رفت مارک و تارا نے کیا ارشا فرمایا رفتار نے ارشا فرمایا وما وما کافرس اللہ میں سلیمان علیہ صاحب نے تو کفر نہیں کیا تھا آپ کافر نہیں تھے اولا کی لیکن شیطان کافر ہے شیطان شیتان کافر ہے جن بھی اور شیطان انسان بھی جن بھی اور انسان بھی اس لوگ جو جادو کرتے تھے یعنی آج کے جو پیر بیٹھے ہیں اس طرح کے جادو والے املی والے وہ قرآن کی روح سے کیا ہے شیطان ہے اور اگر کفریہ کلمات بولتے تو کافر ہیں مسلمان نہیں ہیں یہ کافروں سے, سے مدن مانگتے ہیں اور اللہ تعالی نے رب کے نبی کی شان نہیں ہے یہ رب کے نبی کی شان ہے یہ نہیں ہے اور اللہ تعالی نے ارشا فرمایا ہاروت و ماروت اور رہی بات دو فرشتوں کی جو بابل میں اترے تھے ہاروت اور ماروت ان کے بارے میں یہ مشہور کرنا کہ ان کا مقدس جادو سکھایا ہوا ہے یہ مقدس علم سے آیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو بھائی ہم دونوں یہ سکھاتے ہیں ہم یہ جو علم تمہیں سکھا رہے ہیں یہ ہم اس لیے نہیں سکھا رہے اس پر عمل کرو ہم تو فتنا ہے آزمائش ہے رب تعالیٰ کی طرف سے ہم تمہیں سکھا رہے ہیں اس لیے تھا تم بچو تاکہ تم بچو یہ نہیں کہ تم بھی کرنے شروع کر دو تکفر ہر بندے کو یہی کہتے دے. اوے کافر نہ برنا. یہ عمل کر کے عمل نہیں کرنا صرف اصول سیکھنے ہیں تاکہ تم بچ سکو اللہ تعالیٰ نے شاع فرمایا فیتعلمون منہما بھی بین فیت المابا کہ پھر وہ یہودی جو ہے لوگوں کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے میاں بیوی کو لڑانے کے لیے یہ عمل کرنے لگے میاں بیوی کو لڑانے کے لیے عمل کرنے لگے دیکھیں جی اس کام کی اہمیت میاں بیوی کو لڑانا کتنا بڑا کام ہے ایک گھر کے اندر میاں بیوی لڑ پڑے نا جی وہ دو میاں بیوی نہیں لڑتے دو خاندان لڑ پڑتے ہیں دو خاندان لڑ پڑتے ہیں اچھا یہ لڑے اس کی ماں نے چار بندوں کو بتایا اس نے چار اور حامی کر لیے چار وہ بھی ان سے بچ ہے یا نہیں اس نے چار کو بتایا چار وہ بھی آج کل تو ویسے موبائل نے کثر نکال دی ہے بندہ یا باہر گیا آٹھ دنوں میں بات پہنچ جاتی ہے ایک منٹ کے اندر بات پہنچ جاتی ہے فلان نے یہ کیا فلان نے یہ کیا اور ماشاء اللہ خواتین ایسی ہمت والی ہوتی ہے مجال ہے تھک جائیں تین تین گھنٹے ایک ہی بات کہہ کے بعد میں کہیں گی چلو دفعہ مارو ہمیں کیا لگے جانے بندہ پوچھے تین گھنٹے بات کرنے کا فائدہ پھر دفاع مارنا تھا آخر میں اے تو بہ نظو میں چل چھٹ پھر گلا کرنے کا کی فائدہ بھائی اتنا گلا اپنے آپ کو بھی کر لیا تم نے اسے بھی خریدا ہے کیا چھوڑا آپ نے تین گھنٹے یہ عجیب کیفیت ہے ہمارے لوگوں میں بہرحال یہ ایک منٹ سے پہلے بات پہنچ جاتی ہے بندہ باہر نہیں جاتا پہلے بات پہلے باہر گئی تو بتائیں بھائی گھر کی میاں بیوی کی لڑائی سے دو کبھیوں میں لڑائی قبیلوں کی لڑائی معاشرے کا فساد اس طرح کر کے پورا معاشرہ جو ہے وہ شر غیبت چغلی اور بہت سارے مسائل کا شکار ہو جاتا ہے صرف ایک میاں بیوی بی لڑنے سے تو یہودی کتنے بڑے کام کو ہاتھ ڈالتے تھے آج بھی جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہودیانہ طبیعت والے جا کے ان سے تعبیز دیتے ہیں میاں بیوی بی لڑ پڑے واقع سے زلی تعویذ دیتے ہیں کسی کو سمجھ نہ ہے گھر میں دیکھ لے جب لڑائی شروع ہو جائے میاں بارش گھر سے باہر سے گھر آئے اور آگے روٹی بنانے کی بجائے منہ بناؤ وہ کہ جناب کھانا سامنے رکھو خان لاؤ وہ کہے مرچیاں کوٹنے والا ڈنڈن لاؤں تیرے لیے تو بتائیں بھائی حالات خراب ہو گئے نہیں ہوں گے تو یہ ہر گھر کے اندر تقریباً ایسے کوئی نہ کوئی ایسے شیطان ہیں جو کام خراب کر رہے ہیں ایک بندہ میرے پاس ہے اسی رمضان شریف میں مجھے خود کہنے لگا کہنے لگا دیکھیں جی میری بھابھی ہے وہ ہم پہ جادو کرتی ہے تو ہم بھی کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں اس میں کون سی بات ہے وہ کرتے تو ہم بھی کرتے ہیں میں نے کہا یار خدا کے لیے آپ باز آ جاؤ اتنے سمجھدار ہو کہ وہ حرام کام کر رہے ہیں تو پھر آ کیوں کر رہے ہیں کہتے میری بیوی نہیں مانتی وہ کہتی کر نہیں کرنا ہے پھر میں بھی کہتا ٹھیک ہے میں کہتا ہوں یہ گناہ تو نہیں کر رہا میں صرف لے جاؤں گا تمہیں ساتھ میں صرف لے جاتا ہوں پیر کے پاس وہ پیر کر دیتا ہے بیوی کروا دیتی ہے پیر کر دیتا ہے اگر میں نہیں نہ ہوا تو ہم کر رہے ہیں بتائیں بتا, بتا, ایسی ہم کو بندہ کیا سمجھائے ایسے بندے کو کیا بتایا بندہ یہ نوزال میں کوئی بندہ ہو اس کی عورت کا اپنے شوہر کو قابو کرنے کے لیے اسے تابع کرنے کے لیے تعویذ لینا بھی حرام ہے اور اس کا تعویذ دینا بھی حرام ہے اس کا لینا حرام اور اس کا یار آپ دیکھیں اگر وہ نوری علم والا ہے تو رب کے نام کو کس لیے پڑھ رہا ہے رب کی شریعت کے خلاف مومن رہا کوئی بندہ دو بندوں کو لڑانے کے لیے قرآن پڑھ رہا ہے ہاں دو بندے وہاں جا سکتے جہاں مقصد نیک ہو جہاں مقصد نیک ہو آپ کو پتا کہ آپ کا بیٹا جو ہے کسی ایسے لڑکے کے ساتھ بیٹھنا شروع ہو گیا جو بد کردار ہے لڑکا وہ خراب کر دے گا بیٹے کو اس کی سہبت جو ہے اس کو چوری کی طرف بدماشی کی طرف کسی کی طرف لے جائے گی ہاں آپ وہاں پڑے وہاں جائز ہے مقصد نیک ہے تاکہ وہ لڑکا اس سے دور ہو جائے اور کی گراہ پہ آ جائے انہوں سے جائے سے بچ اسی طرح کر کے کسی عورت کا شور جو ہے وہ کسی گندی عورت کے چکر میں پڑ گیا ہے اسے وہاں سے روکنے کے لیے ہے وہاں پڑھ سکتے ہیں وظیفہ میں پڑھ سکتے ہیں تاغ بھی لے سکتے ہیں لیکن جہاں پہ شرح حقوق اس کے پورے ہو رہے ہوں پھر وہ چاہتی ہو کہ میرا خامن جو ہے وہ عبد الرضیا بن کے رہے عبد الفجیہ بن کے رہے تو یہ طویل لینا بھی حرام اور دینا بھی حرام یہ دونوں حرام کی صورتیں ہیں اگر کوئی حلال جان کے دے گا لے گا تو پھر اپنا ایمان بھی جائے گا اس کا پھر مشکا شریف ہے نا حدیث شریف ہے مشکا شریف میں آخر اسان میں شیطان ردانا اپنا تخت لگاتا ہے سمندر میں تخت لگاتا ہے سارے چیلوں کی پھر کاروائیاں سنتا ہے کیا تم نے شیطان آگا کہتا ہے کہتا ہے آج میں نے یہ کام کر دیا یہ کر دیا نہیں کیا کوئی کام نہیں کیا فلاں گھر میں میاں میوے میں لڑائی ڈال دی ہے وہ آ کر سامنے میں فیال تاز شیتان اسے بلا کے جب بھی ڈالتا ہے اس طرح مون کا کرتا کہتے واہ واہ واہ نہیں مانتا اور بڑا چنگا بندہ یار تو بہت اچھا بندہ تھی کمال کر دیا تھی بڑا کام کیا لڑائی سے چوڑی کھڑا ہو جائے گا تو کہتا یہ کام ہے جس کے ذریعے آج بھی آپ چلے جائیں کوٹ میں سب سے زیادہ لڑائیاں جھگڑے میاں بیوی کی ہوں گی میاں بیوی کے جھگڑے ہوں گے سب سے زیادہ کیس اسی بات کے رقت بارہ اتار شافر بھائی جی دیکھے وہ بھی بھی میں لڑائی ڈالنے ڈالی یہ کام سیکھتے سکھاتے تھے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ عقیدت عید کا بیان ہے میں کوئی بھی بندہ یہ نہ سمجھے کہ جادو ہی سارا کچھ کر رہا ہے میں نہ کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے دنیا جہان میں رب رابطہ کی مشیت اور ارادے کے تحت ہوتا ہے رب اعلیٰ نہ چاہے تو جادو اثر ہے نہیں کر سکتا رب تبارک اللہ تعالیٰ تکلیف کسی کو پہنچانا چاہتا ہے اسے کسی عمل کی تکلیف سزا دینا چاہتا ہے یا پھر اللہ تعالیٰ اسے تکلیف دے کر اس کے درجے بڑھان کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی زلیل کو آگے کرتا ہے کہ تو اس پہ کر وہ پھر اس پر جناب جاگو کرتا ہے تو اس طرح کر کے وہ اس کا اپنا نامہ مال کیا ہو جاتا ہے جادو کر کے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو صبر کی وجہ سے اس کے درجات بلند کرواتے اللہ تعالیٰ میں کوئی بھی کسی کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتا یہ پکی بات ہے آگے دیکھیں جی وہ اللہ ید الرحم اللہ کمائے اور وہ چیز سیکھتے ہیں جو ذاتی طور پر نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے بھی طور پر نہ, نفع دے سکتے نہ جب تک ربطہ حکم نہ ہو اس کا ارادہ نہ ہو کوئی نقصان ہے نہیں پہنچا سکتا آگے نے ارشاہ جن لوگوں نے یہ کام سیکھ لیا یہ کام سیکھ لیا جادو ٹونے والا عملیات والا اللہ کرماتا ہے مالو فی الآخر خلاک ایسے بندے کا آخر میں حصہ ہی کوئی نہیں آج ہم انہیں پیر کہہ رہے ہیں آج ہم انہیں پیر کیا انہی دنیا میں کھا لیا بکرے لے کے کھا لیے پیسے, پیسے پچاس پچاس ہزار روپے پٹول کے کھا لیا ہے آخر میں مالو فی الآخر خلاق ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے مالا بے سما شروع اللہ تعالیٰ انہوں نے کتنے برے سودے کیے اپنی جانور کے اپنی جانوں کے کتنے برے سودے کیے کھپا کھپاتے اپنے جانے کے ان کاموں میں لو کارو یا رمون اللہ تعالمہ کاش کے لیے جانتے نی نی علمی نہیں ہے احمد کے کیسا